تو غلط فہمی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے مستطاع تم ربات الخیلی تر ہبو نے تیار کرو اپنی سطاعت کے مطابق طاقت رباط الخیل یعنی جہاد کی تیاری میں جو چیز استعمال ہوتی ہے اس زمانے میں گھوڑے تھے تو گھوڑے کی لفظ استعمال ہوا ہے کیوں ترہبو نے بھی ایدو اللہ وید جسے تم ڈراؤ دہشت پھیلاؤ ڈراؤ ترہب اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ کافروں میں دہشت گردی پھیلانی چاہیے دہشت گردی جو ہے یعنی دین کا حصہ ہے سبحان اللہ اور یہ قرآن مجید کے آئے اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے پہلی بات اچھی طرح سنیں کہ ہمارا دین جو ہے نا یہ پاک ہے پاک دین ہے اللہ تعالی کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس قرآن مجید میں سب سے پہلے صفت ہے کوئی جانتا ہے الوحیت کی دوسری صفت ہے ربوبیت کی تیسری صفت ہے الرحمن الرحیم رحمت کی صفات میں سے سب سے پہلے جو ہے رحمت کی صفت ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ للہ پہلے الوحیت ہے حمد عبادت اللہ تعالیٰ کی صرف کرنا توحید ہی عبادت ہے رب العالمین پھر ربوبیت ہے الرحمان الرحیم اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر رحمت للعالمین ہے یہ قرآن مجید بھی رحمت کی کتاب ہے جس دین کی بنیاد رحمت ہی رحمت ہو وہ دہشت گردی کے دین کیسے بن سکتا ہے اب آپ کا جواب سنو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے اور ترہبون کا مطلب ہے انہوں ڈراؤ ان کے دل میں دہشت پھیلاؤ لیکن کیسی دہشت اور کس کو پھیلانی ہے میدان جنگ میں انہیں ڈراؤ اور آج کل جو آپ لوگ کر رہے ہو شہروں کے اندر گھس کے بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جو اللہ لتا نے بیان کیے آہت کریما میں میدان جنگ میں میدان جنگ کے حالات اور شہر کے اندر کے حالات میں فرق ہے محارب کافر پھر معاہد کافر میں فرق ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ڈرانا یا دہشت گردی پھیلانا جسے آپ سمجھتے ہو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو امن و امان میں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے عید اگرچہ سارے کافر دشمن ہیں لیکن کافروں کو بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قسمیں بیان کی ہیں جو محارب کافر ہیں ان, ان کے متعلق فرمایا ہے اور جو مسالم ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں جو ہمارے ساتھ دین میں جنگ نہیں کرتے دین کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے سورت المتحن میں ان کے, اح... ان کے احکام بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ج... جن... جن... جنہوں نے تمہیں دین کے لیے جنگنے کے گھر سے نہیں نکالا کہ تم ان سے انصاف سے کام لو وہ اخلاق سے پیش آتے آپ بھی اخلاق سے پیش آؤ انت برو متخص کو بل اور قسط بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ کیا دہشت گردی بہترین طریقہ ہے کہ دہشت گردی میں انصاف ہے یہ بھی الگ کا فرمان ہے یہ بھی اللہ کا فرمان ہے جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو سمجھو کس کافر کو ڈرانا ہے اور کس کافر کو نہیں ڈرانا ہے یہ فرق تو سمجھو اور اس آئے کریمہ میں یعنی اس آیت کریمہ میں دہشت گردی کا انکار ہے ثبوت کیسے ہیں <تصفح> کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تیاری کا کس چیز کی تیاری کا جہاد کی تیاری کا اپنے سیاحت کے مطابق کن کے خلاف یہ ڈرانا جو ہے سرکن کے خلاف جو جزیہ دے رہے ہیں ان کے خلاف وہ کافر ہیں کہ مسلمان ہیں کافر ہیں ان کے خلاف ان کو ڈرانے کے لیے جو عہد کر چکے ہیں ان کے خلاف جو مستعمن ہیں امن و امان کی صورت میں آ چکے ہیں آپ کے ملکوں میں آپ کے شہروں میں ان کے خلاف نہیں تو آیتِ کریمہ آئے تھے کریما و عیدم قید ہے اگرچہ سارے دشمن ہیں لیکن یہ وہ محارب کافر جو جنگ پر اترا ہوا ہے یہ اس کے لیے آپ لوگ فرق نہیں رکھتے بلڈنگ گرانی ہے کافی روپ کی بلڈنگیں گراؤ بیچ میں جو لوگ مرتے ہیں نیچے بچے جا رہے ہیں عورتیں جا رہی مرنا ہے مرنے دو دہشت پھیلاؤ اللہ کا حکم ہے دہشت پھیلانا ہر نہیں اللہ کا حکم یہ نہیں ہے جی. تم لوگوں کو غلط اللہ کا حکم یہ ہے جو اس کے لائق ہے جو دہشت کے لائے ہے اس میں پھیلا ہو جو دہشت گردی ہم ہمارے اندر پھیلاتا ہے میدان جنگ میں جہاد کے موقع پر ان کو ڈرا نمبر تین یہ ظلم اور عدوان ہے ظلم ہے حد سے گزرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا ہے عام مسلمان عام مسلمان ہو یا مجاہد ہو یا عالم ہو یا جاہل ہو یا امیر ہو یا غریب ہو مرد ہو یا عورت ہو یا حکمران ہو یا محکوم ہو سب کو اللہ تعالی نے منع کیا کہ ولا ربك احدا. حرمت ظلم نہیں کہ حرم تو ظلم ہے صرف اللہ تعالم سب غسلم کی روایت میں میں نے ظلم کے اپنے اوپر حرام کر دیا تو خود سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو لوگ یعنی وہ کافر بھی شامل ہیں جو محارب نہیں ہے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا دشمن پر بھی ظلم نہیں کرنا جانتے ہیں دشمن پر ظلم کرنا جائز ہے کافر پر بھی ظلم نہیں کرنا سبحان اللہ تو ظلم تو دن کہیں سے ہے ہی نہیں